من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويؤلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم صادق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر علی امری وحم القدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض چہار گانا تلاوت کتاب اور تجکیے نفس تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت یہ وہ چار فرائض ہیں جو اسلام کے اظہار کے لیے اسلام کے غلبے کے لیے انتہائی ضروری قرار دیے گئے بلکہ یہ قرآن کے نزول اور احکامات جو نواحی اور عوامر پر مشتمل ہیں ان کے نزول سے پہلے یہ تزکیہ اور یہ تصفیہ جو ہے یہ ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکی صورتیں جن کے آیات بڑی چھوٹی چھوٹی اور کافی ملتے ہوئے اور جن پہ جن میں ایمانیات پر بحث کی گئی ہے ایمان باللہ ایمان بلآخرات اور حشر و نشر کی بات حساب کتاب کی بات اس میں لوگوں کے اذہان کو اور لوگوں کی فطرت کو اس طرح سے تیار کر دیا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں کسان جب بوائی کرتا ہے تو دو چار دفعہ وہ حل چلاتا ہے اور پھر اس پہ سہاگا چلاتا ہے اور پھر اس کو کھاد دیتا ہے اور پھر کبھی راجا ہل چلاتا ہے اور پھر کبھی تین فالی حل چلاتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین بیج کو لینے کے لیے بالکل تیار ہو جائے اور جو چیز اس کو دی جائے وہ اس کی نمو کر کے اسے متعلقہ جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ دے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات کے ذریعے وہ زمین اتنی تیار کر دی تھی اور لوگ اللہ کے احکامات کو لینے کے لیے اس طرح سے تیار ہو گئے تھے کہ جب احکامات نازل ہوتے تھے تو کوئی مزاحمت نہیں ہوتی تھی کسی کی طرف سے اور کوئی کیوں قسم کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگ تیار رہتے تھے کہ آپ کوئی حکم آئے کس طرح رب کی رضا حاصل کی جائے اور جون جو آسے چلے جاتے تھے وہ رات کو نازل ہوئے شراب کی موانیت کا حکم جب آیا تو جس کے منہ میں تھا اس نے تھوک دیا جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے توڑ دیا جس کے گھر میں تھا اس نے بہا دیا تو اس میں کسی قسم کی کوئی مزاحمت ریٹیلیشن جو تھی وہ سارے کی ساری ختم کر دی تھی انفس کے اندر جو کے اندر پھر کہا یہ گیا کہ اسی کردار کے ساتھ اسی کریکٹر کے ساتھ جو اسلام سے پہلے تھا لوگوں کا کہا گیا کہ اگر اس کردار کے ساتھ تمہیں اقتدار سونپ دیا جائے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا اور قطع ہم رحمی رشتے جو ہے وہ منقطع ہو جائیں گے تو گویا اقتدار دینا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے لیکن اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے تزکیا اور تصفیہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو رب کی نیابت کا اہل ثابت کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار دے دیتا ہے میں بارہ یہ بات ارض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں تھیوری اف ریپلیسمنٹ کسی چیز کو اگر بدلنا چاہتا ہے تو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کا اصل ایک تیار نہیں ہو جاتا ایسا نہیں کہ اللہ ٹاپ اس نے اٹھا کے پھینک دیا ہمارے یہاں ایک فکری ای اصول ہے کہ بھائی فساد برپا نہیں کرنا جیسا بھی نظام ہے لا آرڈر سچویشن موجود ہے ایک حکومت موجود ہے معاشرے کو تحفظ حاصل ہے اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بدل کے اپنا نظام لے آؤ تو اس نظام کے ساتھ گزارا کرو اللہ تعالی زمین میں فساد و اللہ اور المقصدین اور الفساد ٹھیک ہے جی تو نظام کفر اگر لاڈ آرڈر سیچویشن کو مینٹین رکھے ہوئے سموتھلی معاشرہ چل رہا ہے تو اس کو ہٹانا اسی صورت میں واجب ہے جب آپ کے پاس اس کا نیمل بدل دینے کی صلاحیت موجود ہے یہ نہیں کہ آپ نے جو پہلا موجود تھا اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا اور اس کے بعد لوگوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں اور ڈاکے پڑ رہے ہیں اور جناب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی حکومت نہیں یا کی اسلام یہ پسند نہیں کرتا لہذا وہ جو تھیوری آف ریپلیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نظام کو بدلنا بھی چاہتا ہے تو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کا متبادل تیار نہیں ہو جاتا آپ دنیا کے اندر گلا کھڑا نظام ہے اس کے باوجود وہ قائم ہے تو کیوں قائم ہے اس لیے کہ اس کا نعمل بدل کوئی نہیں کانٹا بدلے تو کیسے بدلے کوئی قیادت کرنے والا ہو تو قیادت دی جائے نا لہٰذا ہمارے یہاں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ہم نظام عالم چلا سکے ہم سے صوبائی حکومت نہیں چلتی ہم دنیا چلا لو ہم یہ کہتے ہیں صلاحیت کہ بھی بھی ہے آپ کے اندر نہیں ہے وہ صلاحیت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین آپ کے حوالے کر دے لو آپ اپنی گاڑی بھی اگر کوئی آپ سے مانگ کے لے جاتا نا جی دبئی گاڑی لے کے جانی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیسا ڈرائیور ہے گاڑی جو ہے وہ ٹھیک چلاتا ہے رش تو نہیں چلاتا کہیں میری گاڑی نہ برباد کر دے آپ کو اپنی گاڑی اتنی عزیز ہوتی ہے بہانہ کر کے آپ جان چڑھا لیتے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پوری کائنات آپ کے سپرد کر دے جاؤ تباہ کر دو اس کو نہیں کوالیفائی کرو ثابت کرو اپنی وہ جو فری ریکٹ ہیں اس کی اپنا کردار ثابت کرو گے تم حکومت کے لائق ہو تم رب کی نیابت کر سکتے تم اللہ کے خلیفہ ہو سابت کرو اس ہمارے یہاں جب یہ جو کہتے ہیں بیوروکریسی اس میں کورسز ہوتے ہیں سول سروس کے سی ایس پی سب ہوتا ہے سیول سروسز اور پاکستان کا کورسز ہوتے ہیں باقاعدہ انہیں کروانے کے بعد کے یہ زمانے اقتدار سنبھال سکتے ہیں ایسے نہیں کہ ایک جٹ کو اٹھایا یہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے شراک بھی پڑھتا ہے تاجو بھی پڑھتا ہے اٹھا کے ڈی سی بنا دیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے میرے اختیارات کیا ہے اور میں نے کیا کیا کام کرنا ہے پتہ ہی نہیں لہٰذا اس کے لیے کورسز کروائے جاتے ہیں اور جو بھی آئے گا آپ ایماندار بھی چن کے لائیں گے تو سی ایس پی والوں سے ہی لائیں گے کوئی مولوی اٹھا کے اگر اس نے وہ کورس نہیں کیا ہوا اچھی کراف بھی کر سکتا ہے آواز بھی بڑی خوبصورت ہے شکل بھی بڑی نورانی ہے لیکن ڈی سی نہیں بن سکتا اے سی نہیں بن سکتا جج نہیں بن سکتا متعلقہ کورسز کرنے ہوں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیار و کمفیل جہلیت خیال الاسلام اسلام جو تمہارے جہلیت میں لیڈر تھے اسلام میں بھی تمہارے وہی لیڈر ہوں گے اس لیے کہ لیڈ کرنا ایک کلبر ہے ایک صلاحیت آدمی کے اندر عمر فاروق اور ابھی جیل کے لیے حضور نے کیوں دعا کی تھی کوئی خزانے نہیں تھے ان کے پاس اتنے امیر نہیں تھے قیادت کی صلاحیت اور اسلام کو جو عروج حاصل ہوا عمر فاروق رت ضلع تعلق کے دور میں اور جس طرح سے انہوں نے سسٹم بنایا پولیس کا اور فوج کا اور چھٹی کا اور چھاونیاں اور ڈاک کا تو وہ صلاحیت حضور نے دیکھ لی تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلی دفعہ کسی مجمے میں آتے لیکن پورے مجموعوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے مجمہ خود کھیل کو کھڑا کر دیتا جی آپ بات کریں صلاحیت ہوتی ہے یہ خدا داد صلاحیت ہوتی بات اپنے لیے استعمال کر رہا ہوتا تمہارا کام یہ کہا اسلام کی جھولی میں ڈالو یہ تمہاری گم شدہ متا ہے آپ دیکھیں حضرت ابی حرارا رضی اللہ تعالی کو وہ اس وقت ہمارے پاس جو علم کا ذخیرہ اس میں سب سے بڑا سورس وہی حادیث میں لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی لشکر میں سالار بنا کر نہیں بھیجا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانیاں دی انہوں نے اسلام کے لیے حضور انہوں نے اپنا پیے بنا لیا ہے لیکن سپاہ سلاد بنا کر نہیں بھیجا وہ خالد انہوں نے ولید کو ہی بنایا سمجھا نا باپ باپ خیال کمفل جہلیت خیار و کمفل اسلام ہیرا اگر نالی میں پڑا ہوا ہے گدا ہو لیکن ہوگا تو ہیرا نا تمہارا کام کیا ہے اس کو اٹھاؤ دھو صاف کرو اس کی اس کی جگہ پہ رکھ دو اور پتھر کتنا بھی سنبھال کے رکھو تم اسے کتنا بھی پالش کرو تو وہ جو کہا کہ کچھ بھی مرکا لال بھی ایک کو رنگ دا تو جب صلاحیت وہ اصل جگہ آتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے اصل مقصود یہ ہے کہ تم اپنے کردار سے یہ ثابت کر دو کہ تم دنیا کی قیادت کر سکتے ہو اس وقت دنیا کو کس قیادت کی ضرورت ہے جی زانی تو بہت ہے دنیا میں کسی زانی کی مزید ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی پاکیزہ کردار والے کی ضرورت ہے کرافٹ لوگ بہت زیادہ ہیں ہمیں کسی دیاتدار کی ضرورت ہے یعنی تم پوزیٹیو جو صلاحیتیں ہیں ان میں اگر تمہارا کردار بے مثال ہے تو تم میں اقتدار دینے کے قابل ہو لیکن ہمارا حال آپ نے دیکھ لیا اس صورت میں جب کہ ہم ہمارا اللہ ایک رسول ایک کتاب ایک قبلہ ایک سب کچھ ایک لیکن ہم کتنی قوموں میں بٹے ہوئے تعصبات اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا ہمارے سپرد کر دے ہم سپر پاور بن گئے کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں ہم نے تین بڑے آزموں کو ڈیل کیا ہے چلایا ڈومنیٹ کیا ہے مراکو کے بعد جو سمندر ہے جب ہم نے مراقو پتہ کیا تو اس کے بعد سمندر ہے سمندر سے پار سامنے نے سمندر جب ختم ہوگا تو اس کے بعد دوسرے ممالک شروع ہوتے ہیں پھر یوروپین کنٹریز آتی ہیں تو غالبا حاضر تھے بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا سمندر میں ڈال دیا خشکی ختم ہوگی تو جہاں تک ان کا گھوڑا جا سکتا تو انہوں ڈال دیا بحرز المات جسے اقبال نے کہا کہ دس تو دس دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرز المات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو یہ انہونی بات نہیں ہے اللہ آج بھی ہمیں دنیا دینے کے لیے تیار ہے لیکن جن کو اللہ نے دنیا دی تھی ان جیسی صلاحیتیں دکھا دو کر کے خوبیاں دکھاؤ جیسی ان کے اندر موجود تھی تاج بن زیاد بن کے دکھاؤ خالد جمن ولید بن کے دکھاؤ آج بھی دنیا تمہارے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تو میں آپ رہا تھا کہ چھوٹا سا ملک آپ سے نہیں چلتا دنیا پوری دے دی جائے تو جو اشر آپ اس کا ہیں ساری دنیا کا وہی کریں گے کرپشن کا جو آل یہاں ساری دنیا میں وہی ہوگا اب چلو پاکستان کی ناسی جرمنی اور جناب امریکہ کی اور برطانیہ کی دعائیاں تو خالص مل جاتی ہیں نا آپ کو مل جائے گا تو برطانیہ کی خالص بھی نہیں ملیں گے وہاں بھی دو نمبر ملیں گے تین نمبر ہے یہی چاہتے ہو تو حال آسائی تم ان تو تم تم یہ چاہتے ہو اس کردار کے ساتھ تمہیں والی بنا دیا جائے دنیا کا محنت کرو اپنے کرو اپنے آپ اللہ کو کوئی دیر نہیں لگتی پلٹتے ہو کون فیا کون اندا شیا نیا کون فیا کون وہ جب فیصلہ کر لے گا تمہارے عروج کا تو تمہیں عروج ملنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ کہ تم تو تیاری کرو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی تو آپ نے کیا تو نے اس کے لیے تیار کیا, کیا؟ کوئی آدمی ہو اس نے ٹکٹ نہ لیا ہوا پاسپورٹ نہ بنایا ہوا ایئرپورٹ کے باہر کڑا کر پوچھا یہ فلائٹ کتنے بجے جائے گی یہ کتنے بجے جائے گی بھائی فلائٹ کتنے بجے بھی جائے گی تیرے پاس کوئی کے تو تیاری کی ہوئی ہے تو اسلام کوئی انجیکشن تو نہیں ہے آئی وی انجیکشن ادھر سے بند ہے ادھر سے کاٹے مٹھی دبا کے رکھنا اور ٹھوک دیا ٹیکا اسلام کو اس قسم کی چیز نہیں ہے اسلام کے لیے کردار پر محنت کرنی پڑتی ہے نفس سے لڑنا پڑتا ہے اپنی بری آدیں چھڑوانی پڑتی ہیں بہت ساری اسی کو حضور نے فرمایا جب پوچھا گیا اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایل جہاد افضل یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا تو جہاد نفس تو اپنے آپ سے جہاد کرے اپنے آپ سے جد کرے اپنے نفس کے ساتھ کشتی کرے فی آکلّہ اللہ اللہ کی اطاعت پر اس کو راضی کرنے کے لیے تو اس کے لیے تذکیہ، تصفیہ بندے قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں کہ جی ہم قبضہ چھوڑتے ہیں ہم اللہ کو قبضہ دیتے ہیں قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال یہ محنت کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول کوٹ کیا جاتا ہے کہ علمنا الایمان ثم علمنا الم ہمیں قرآن ماننا پہلے سکھایا گیا پھر قرآن سکھایا گیا ایمان کیا ہے ماننے کا نام ہے نا پہلے ہمارا ایمان بنایا گیا کیا کہ دنیا میں کائنات میں تمہارا مقام کیا ہے اس کا تعین کرو تم مالک ہو یا مملوک آقا ہو یا بندے اور یہ سب کچھ تمہارا یا تم امین ہو وہ سکھایا گیا جب بتا دیا گیا کہ بھائی تم یہاں غلام ہو قانون ساز کوئی اور ہے تو آدمی منتظر رہتا ہے بس کوئی آدر دے اور میں مانوں نا جی تو حضور نے وہ زمین اتنی تیار کر دی تھی تلاوت آیات کے ذریعے قرآن حکیم کے ذریعے لوگ تیار بیٹھے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہلو پہ کون محنت کرے یہ جو تلاوت آیات ہے تزکیہ ہے تعلیم کتاب و حکمت ہے یہ کس کی فیلڈ ہے کہا علاما سسم گدی سے کوٹ کی جاتی ہے اللہ وارا سات المیا علاما نبیوں کے وارث وارث سے مراد وہ زمین کے وارث نہیں ہے سونے چاندی کے وارث نہیں نبی کے پاس کیا کتاب حکمت یہ اس کے وارث ہے یعنی اب یہاں سے تمہیں ملے گی یہ تزکیہ یہ تلافتے آیات یہ کتاب میں کتاب و حکمت یہ کس کا کام ہے کس کا جواب ہے لا لوگوں پہ محنت کریں لوگوں کو ماننے پر تیار کریں یہ ایسا ممکن نہیں ہے میں نے پہلے بیس کیا تھا کہ نظام راتوں رات بدل سکتا ہے بندہ راتوں رات نہیں بدلتا بڑی محنت کی ضرورت ہے لہذا ان پر محنت کی جائے یہ دو طرفہ کام آگے وائرنگ ہو پیچھے کنیکشن اب آدمی کنیکشن کے لیے جب دے دیتا ہے درخواست بجلی کا کنیکشن چاہیے جی مجھے میٹر چاہیے تو ان کا ایک آدمی آتا ہے پاکستان میں وہ بھی کوئی نہیں آتا پیسے دے دو تو اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے کام لیکن اصول یہی ہے کہ فیزیبلٹی بنتی ہے آپ رپورٹ لکھوا کے لائیں کہ آپ کی کتنی ڈیمانڈ ہے گھر کے اندر کتنے پوائنٹس ہیں کتنی چاہیے تاکہ اس حساب سے آپ کو کنیکشن دیں گے وہ باقاعدہ آ کے چیک کرتے ہیں کہ آگے وائرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جس گھر میں وائرنگ نہ ہوئی ہو آج تک اس میں جو لیگل ذرائع ہیں ان سے کبھی بھی وہ کنیکشن نہیں دیتے ان لیگل سے دے دیتے ہوں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کنیکشن تو مانگتے ہیں آگے وائرنگ ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی باہر میری گلی میں ڈی پی آک لگ جائے بجلی کی میرے گھر میں وائرنگ کوئی نہیں ہے تو اسی چلنے شروع ہو جائیں گے ایسے ہی کیونکہ گلی میں آ گئی ہے اسلام آپ کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہو جائے آپ کے گھر میں اس کو آنے کی اجازت کس نے دینی ہے میں نے میرے گھر میں اسلام میری مرضی سے داخل ہوگا اور اگر میں اسے نہ داخل ہونے دوں تو میاں نواز شریف نہیں بھیج سکتا میرے گھر میں آپ کیا سمجھتے آج شریعت بل پاس ہو جائے کل جناب علی ساری دو نمبر دوائیاں لوگ سڑکوں پر پھینک دیں ایک نمبر چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی سارے جھوٹے سچے بن جائیں گے سارے تاجر دیاندار ہو جائیں گے سارے ٹیکس دینا شروع کر دیں گے سارے کرایہ دے کر سفر کرنا شروع کر دیں گے ایسا ممکن ہے یہ کوئی نہروبین کا انجیکشن تو نہیں ہے بات ادھر سے آنے کی نہیں ہے جب اللہ نے ایک چیز کو پاس کر دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کر دیا ہے تو ہم اس لیے اگر ادھا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی پاس کرے گی تو ہم اسلام پر چلیں گے تو وہ بھی اگر پاس کر دیتی ہے تو پھر ہم نے تو آج تک یہ سمجھا تھا کہ نہ نارمن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی دن ہم کہہ دیں گے اللہ وہ شریعتی نافذ نہیں ہوئی پاکستان میں ویری سوری اگر ہو جاتی ہے تو میرے گھر میں تو کون لے کے آئے گا اسلام اپنے گھر میں میں لے کے آؤں گھر کے اندر خلیفہ میں ہوں گھر کے اندر اللہ کی حدود ویود کا خیال میں نے رکھنا ہے اور میری تربیت کس نے کرنی ہے؟ جن کے پاس میں دن کو پانچ ٹائم مجھے اللہ نے کہا کہ جاؤ اس کے پاس اس مولوی کی ذمہ داری جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کڑا ہو ممبر پر تو اس کے سامنے نفل مت پڑو اس کی بات غور سے سنو جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ بول رہا ہو تو جس نے کسی ساتھی کو کہا کہ لا فرض حالانکہ یہ نہیں انل منکر ہے کسی آدمی میں, مسجد میں اگر کوئی بات کی کوئی سرگوشی کی کوئی حرکت کی جس سے کسی آدمی کی کنسنٹریشن متاثر ہوئی اور اس نے اس کو کہا کہ مت کرو یہ حضور نے فرمایا من قال علی صاحب ہی کامام والامام تم فقد لگا جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہو اور امام خطبہ دے رہا تھا تو اس نے بھی لگو بات کی ہے وہ من لہا فلح صلح جمع کتنا ارتقاف دیا ہے کہ اس کی جو وہ ممبر پہ کھڑا ہے اس کی بات کو غور سے سنو وہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے وہاں کیا آ رہا ہے یہ اتلو علیہ مایاتی ہم یہ سورج جمعہ کی آیا تھا نا وی عالیہ محمد کی یہ مولوی کی فیلڈ ہے یہ مولوی کا کام ہے یہ علماء کا کام ہے یہ دینی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ معاشرے میں اب کام کریں لوگوں کو ماننے پر تیار کریں لوگوں کا امام بنائیں اور یہ ڈنڈے مار کے نہیں ہوتا حکمت سے سمجھانا پڑتا ہے جبر اس میں نہیں ہے بدے کے اندر ایک کائنات ہے اسے قائل کرنا پڑتا ہے اسے استجارت پر اب دیکھیں انداز قران حکیم کا یا ای الذین امنو علہ ذلکم الا تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم اہل ایمان میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں نہیں دیکھیں تو سودے کی بات ہو رہی ہے میرے ساتھ ایک سودا کر لو جو تمہیں عزاب علیم سے بچا کر لے جائے جنت میں داخل کر دے تمہارے گناہ معاف کر دے بہترین گھروں میں تمہیں داخل کر دے وہ مساق نہ یہ بات ہم جنت ہے ان جنات کے اندر جہاں کبھی بھی خزاں نہیں آئے گی کتنی حکمت کی بات ہے میرے ساتھ سودا کر لو ہم سودا کا ہمارے پاس ہے کیا جس کا سودا آ رہا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے یہ اسی کا ہے وہ جو کسی نے کہا سال پر نصر اللہ عزیز نے کہا کہ دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے دل ہے سو چیز تیری جہاں ہے سو مال تیرا آپ اندازہ انداز دیکھے اس کا رحیم کا اور کریم کا کہتا سودا کر لو میرے ساتھ حالانکہ وہ ویسے بھی مان سکتا ہے اس کی چیز ہے ہمارا کچھ بھی نہیں لہ ما فرسمات سارا یہ سب اسی کا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہمارا اپنا آپ بھی کچھ جو ہے وہ ہمارا نہیں یہ جو گھر اس نے چھ فٹ کا بنا کے دیا ہماری روح کو یہ جو آفس دیا اس نے یہ بھی اسی نے دیا وہی جب اس کو ڈیمولش کرتا ہے ختم ہو جاتا اٹھا کے اتار کے مٹی میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں واپس لیکن انداز کیسا ہے میرے ساتھ سودا کرو میں تمہیں گائیڈ کروں میں تمہیں بتاؤں ایک سودا کر لو تم کو من نزابن علیم وہ سودا تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا حکمت کی بات ہے نا کا گا نا اللہ مولوی تو ڈنڈا مارتا ہے جب آپ قرآن کے ذریعے اور دیکھیں آ حضور صلی اللہ وسلم کے اپنے خطبات جمعہ مکے میں فرض ہو گیا تھا لیکن پہلا جمعہ مدینے میں پڑا گیا ہے مکہ میں فرض ہوا تھا آخری دور میں آ تو دس سال آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینے میں رہے تو ایک مہینے میں چار جمعے ہوتے ہیں اور کم و بیش پچاس جمعے ہوتے ہیں ایک سال کے اندر اور دس سال 500 جمعے ہو گئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل چھ یا سات خطبات ملتے ہیں ان میں وہ مسئلہ غزۂ تبو کا خطبہ جو حضور نے وہاں دیا تبو کے میدان میں وہ پانچ سو خطبہ وہ تقریریں کہاں گئیں جنہوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی ہیں انہوں نے وہ خطبے کیوں نہیں لکھے وہ کہاں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں قرآن ہی سنایا کرتے تھے اور ازواج متعارات اس چیز کی راوی ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقرأ القرآن وہ خطبے میں قرآن ہی کی آیات مختلف کوئی یہاں سے کوٹ کی کوئی وہاں سے کوٹ کی کوئی وہاں سے کوٹ کی جو جیسا بھی موضوع ہوتا تھا قرآن کی آیات پورے قرآن سے آپ چھانٹ کے وہ پیش کر دیتے تھے اور ہماری ذمہ داری بھی کیا لگائی مولویوں کی مولویوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ براسا گلام بیا ہے یعنی وہ جتنے بینیفٹس ہیں اور جتنے اس کی وہ کنسیشن اور ڈسکاؤنٹس اور جو کچھ وہ قیامت کے دن ان کے قلم کی سیاہی اور شہیدوں کا خون برابر تلے گا وہ ساری جو کلیم کرتے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ذمہ داری کو بھی دیکھیں بل عنی ولو آیا میرے بھی ہاف پر اس لیے کہ ساری دنیا کے رسول کون ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں جو آیت پہنچا رہا ہوں وہ کام کس کا حضور کرتا ہے بحثیت میرے اوپر یہ فرض ہے میرا حضور کے بھی ہاف پر بندے کو آدمی میرے بھی ہاف پر جا کے ایک آیت اگرچہ تم سے ہو سکتی ہے ایک آیت پہنچا دو میرا کام کرو ٹھیک ہے جی تو قرآن حکیم اس کے اندر حکمت ہے یہ حکیم کتاب ہے یہ بندوں کو مولڈ کرنا جانتی ہے کہ کس ٹیمپریچر پر یہ ڈھلتے ہیں یہ ایک جٹ کو ڈھالنا بھی جانتی ہے اس کو سننے والا ایک جٹ جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا او چرانے والا وہ بھی سنتا ہے تو سر دھمتا ہے وہ بھی روتا ہے جب وہ زمین کی بات کرتا ہے جب وہ قرآن کی بات کر رہا ہوتا ہے تو عرض کرنا مقصود ہے کہ قرآن کے اندر ہر قسم کے آدمی کا علاج موجود جسے کہتے ہیں نا پولی کلینک یہ پولی کلینک جٹ کی سمجھ میں بھی ایسی بات آتی ہے ایسی بات آتی ہے کہ ٹکرے مارتا ہے وہ روتا ہے اور فلسفی فلسفی بھی روتا ہے اقبال بھی کہتا ہے عطا اسلاف کا جذبے ضرور کر شریک زمرائے لا جنو کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر یعنی فلسفی کے لیے بھی اس میں اس کی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی بیماریاں الگ ہوتی ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کی بیماریاں لگ ہوتے ہیں جب وہ مولوی سے سوال کرتے تو سوال سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس طبقے سے تعلق رکھتے اپنا اپنا وائرس ہوتا ہے تو یہ سب کو مطمئن کرتی لیکن آدمی اگر اپنی بات کرتا ہے تو اس کا ایک مزاج ہوتا ہے میں اگر بات کروں گا تو ہر آدمی کے اپنی ایک اٹھان ہوتی وہ اس لحاظ سے بعد اب آدمی کا دل ٹوٹ بھی جاتا ہے مولوی صاحب بہت سخت ہیں ٹھیک ہے نا جی آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے لیکن قرآن حکیم بندے کی کتاب نہیں ہے کہ ایک ہی مزاج میں ڈلی ہوئی اور ایک ہی آدمی کا علاج کرے یہ اللہ کی کتاب ہے جو رب العالمین ہے جو سب کا خالق ہے کسی کو پہلے سپارے میں اس کا علاج مل جائے گا نہیں تو دوسرے میں مل جائے گا نہیں تو تیسرے میں مل جائے گا نہیں تو تیسرے میں مل جائے گا, مل جائے گا. لیکن ہر آدمی کی بیماری اس میں ڈسکس ہوئی ہے فی شواف دور سب کے سینوں کی بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے اور فی ہم نے تمہاری طرف یہ عجیب و غریب کتاب بھیجی ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے اندازہ کریں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے اگر میں پڑھنے لگوں تو بار جگہ جا کے تو شرم آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے اور یہ تو خونہ خرابیاں میرے اندر ہیں باقی میں تو ایسا ہی کرتا ہوں یہ قیامت کے کی دن کیا ہوگا یا میری وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جا رہے ہوں گے اور کہیں اگر میرا راستہ دوسرا ہو گیا تو کیا ہوگا آدمی کام چاہتا ہے پڑھ کے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے لہٰذا مجھے فوراً اپنا آپ درست کرنا چاہیے اس لیے کہ میں زیادہ تقریریں کرتا ہوں میری باتیں لوگ سنتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کے اندر تغیر اور ان کے کردار کے اندر تبدل دیکھا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری وجہ سے جنت میں چلے جائیں اور میں جہنم میں چلا جاؤں لہٰذا مجھے سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اس چیز کی تو اگر آدمی کھلے دل سے اس کتاب کو پڑھے بالکل شفاف زین کے ساتھ کہانیوں کی کتاب سمجھ کے نہیں کہ جہاں بھی کوئی بات آئے تو کہا اچھا یہ عبداللہ بن ابن کی بات ہو رہی ہے اور پھر جب پہنچے تو کہا کہ اچھا اس کا شان نزول یہ کہ یہ تو ابو جیل سے بات ہو رہی ہے تو پھر تو قرآن ابو جیل کے لیے ہے تو تیرے لیے تو نہیں ہے اور قرآن کا تفریح ذکر اس میں تیرا بوٹا بھی ہے اپنا بھی چارہ دیکھ یہ آئینہ ہے تیرا اس میں اپنی بیماریوں پر آپ اخبار چند ایک موضوع آیا ایک مجمور آیا شوگر کے موضوع پر ریا جناب آپ نے پڑھنا شروع کیا اور پتا چلا کہ جناب بار بار پیشاب آتا ہے رات کو پاؤں جلتے ہیں بھوک زیادہ لگتی ہے پیاس زیادہ لگتی ہے بدن ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے آپ کو فکر لگی ہے یہ ساری نشانیاں میری بیان ہو رہی ہیں صبح فوراً جناب علی آپ پہنچے شیخ مبارک لینک میں جا کے فوراً پیشاب ٹیسٹ کرایا بلڈ ٹیسٹ کرایا مجھے شوگر تو نہیں ہوگی کیوں وہ اقبال نے کہا کہ جب تک نہ ہو تیرے زمیر پہ نزول کتاب یعنی جب تک تو یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے یہ جو مطالبہ کر رہا ہے یہ عبداللہ اللہ اپنے سے نہیں کہہ رہا کہ ایمان لا صحیح طریقے سے اور یہ جو کہہ رہا کہ یادین ایمان والو ایمان لاؤ یہ مجھے کہہ رہا یار میرا ایمان دو نمبر ہے میں دعویٰ تو کرتا ہوں ایمان کا لیکن تقاضے پورے نہیں کرتا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر یہ پولیکلینک ہے ہر قسم کی بیماریوں کا اس کے ذریعے سے ہم مولویوں کا کام ہے ہر محلے میں ایک مسجد ہے ایک کلینک کھلا ہوا ہے روحانی کلینک بدن کے بھی آپ جگہ جس شہر میں چلے جائیں ہر دوسری یا تیسری بلڈنگ میں کوئی اسپتال کھلا ہوا پرائیویٹ پنڈی سہد پر روڈ پر چلے جائیں ساری روڈ ڈاکٹروں سے بھری ہوئی کیا مصیبت ہے اگر اس دور میں بدن اتنے بیمار ہو رہے ہیں تو روح کا کیا حال ہوگا یہ ڈش اینٹینا بدن کے لیے نہیں رو کی بیماریوں کا یہ وائرس ہے یہ میڈیا یہ ٹیبلائٹ یہ سارے یہ روحانی بیماری اسکولوں میں ہمارا بچہ جا کے جو کچھ پڑھتا ہے وہ روحانی بیماریاں ان کا کلینک کوئی نہیں ہے ہر محلے میں کھلا ہوا ہے لیکن ڈاکٹر ڈاکٹر آتا ہی ہے مسئلہ یہ ایک شہر کے اندر دو چار مولوی ہوں گے جو ٹھیک بات کرتے ہوں گے باقی سارے وہی ہیں جو روٹی کے لیے انہوں نے داری بڑھا لی ہے اور آخری دس صورتیں یاد کر لی انہوں نے اور وہ مسجد میں آ گئے یا کوئی صاحب فوجی تھے ساری زندگی داڑھی صاف کر کر کے تنگ آئے ہوئے تھے آتے ہی انہوں نے داڑھی چھوڑ جی ریٹائرڈ ہوئے اور کسی مسجد میں لگ گئے اگر ہر مسجد اپنے محلے کا ذمہ لے لے تو جتنا رابطہ مولوی کا ہے عوام کے ساتھ کسی لیڈر کا نہیں یہ کاسلر واؤنسلر کچھ بھی نہیں مولوی اتنے سیکرٹس جانتا ہے لوگوں کے رابطہ ہوتا لوگ مسائل پوچھتے ہیں نا آخر اس لیے کہ مولوی کو لوگ باپ کی جگہ سمجھتے ہیں خواتین بھی پوچھتی ہیں فون کر کے پوچھتی ہیں کسی آدمی کے بیٹے کے ذریعے بھائی کے ذریعے شور کے ذریعے اور لوگ بھی تو وہ ایسے ہی نہیں ان کو فادر کہتے یورپ والے وہ واقع فادر ہی ہوتا ہے سوسائٹی کہتے ہیں اس کی عمر کوئی بھی ہو وہ معذے کا باپ ہی ہوتا ہے گائڈ کرتا ہے اور باپ ان کے سے رہنا چاہیے تو جتنا رابطہ اس کا ہے محلے کے اسے پتہ کون مجبور ہے کون سفید پوش ہے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ کھاتا پیتا ہے لیکن بچارے کے گھر میں رابطہ کھانا نہیں ہے مولوی کو پتہ ہوتا ہے اس لیے کہ مولوی کے ساتھ شریکہ نہیں ہوتا محلے کا بکیا کے ساتھ شریکہ ہوتا ہے ذرا غیرت ہوتی ہے نا آدمی کے اندر آنا ہوتی ہے جو نہیں بتانا چاہتی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے جنہیں اللہ تعالی نے فرمایا ول محتاف جو تکلیف بھی برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس تراری حالت میں بھی باہر نہیں نکلتے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں لا یس النا نا الحاف لوگوں سے الحاف بن کے نہیں لپٹ کے مانگتے ہو تو ان کے چہرے اگر دیکھے گا یا نیامین من التعفف ناواقف آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ تو بے نیاز ہیں کسی قسم کی امداد سے یہ تو خود کھاتا پیتا ہوگا یعنی اس قسم کے خوددار لوگ بھی ہیں لیکن مولوی کو پتا ہوتا ہے تو مولوی کی ڈیوٹی ہے اسے یہ بھی پتا ہوتا کہ کس گھر میں سرپلس ہے اس لیے کہ زکاف کا مسئلہ پوچھنے آتا نا مولوی کو پتا ہوتا کہ اس کے لیے دینے کے پاس ہے مولوی کہہ سکتے صاحب کسی گھر میں آج ہالتے اس طرح بغیر اس آدمی کا پردہ چاپ کیے وہ ادھر سے لے کے ادھر دے سکتا ہے تو اگر ہر مسجد اپنے محلے کا ذمہ لے لے کے میں نے ان کا ایمان بنانا ہے تو آپ دیکھتے معاشرہ بدل جائے گا یہ کوئی اتنا لمبا ٹارگیٹ ایک محلے میں دو دو مسجدیں بھی ہوتی تو ماشاء اللہ رجسٹرڈ مسجدیں کر دی نا میں کہا کرتا ہوں پہلے وہ بسیں رجسٹرڈ ہوتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بات گزرا کرتی تھی تو ہوتا جی نیو خان رجسٹر بادامی بانگلہ اور آپ جناب نوری مسجد رجسٹرڈ جناب علی بریلوی یا کاسمیا مسجد رجسٹرڈ دیوبندی تو آپ تو مسجدیں بھی رجسٹرڈ ہو گئی ہیں تو ایک محلے میں ہر مسئلے کی ہوتی ہے ایک نے بنائی تو سات دیوار چھوڑ کے دوسرے نے بنا دی تو اگر تو بت ہوتا تو چلیے یہ بھی اٹھا کے اس مسجد میں رکھ لیتے وہ اپنا بت وہاں رکھ لیتے سجدہ اسی اللہ کو کرنا ہے تم نے اسی قبلے کی طرف کرنا ہے وہی فاتحہ پڑھنی ہے وہی وضو کے مسائل ہیں وہی تیرے جناب نماز کے مسائل ہیں تو الگ کیا کیا تو نے اللہ کے بندے عوام کو توڑا نبی کی امت الگ کی ہے تو نے اور کچھ بھی الگ نہیں وہ جو کنکا تن کا کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہا کر مشقتیں برداشت کر کے جوڑی تھی آپ نے فرمایا جو میری امت کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ کے رکھ دے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اگر اس وقت جو مولویوں کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ مساجد میں لوگوں کا ایمان جتنا لوگوں کو اللہ نے بانڈ کر دیا کہ جمعے کے دن آؤ او یا ذکر اللہ دور اللہ کے ذکر کی طرف مولویوں کا یہ کام ہے دینی جماعتوں کا یہ کام ہے کہ لوگوں کا ایمان بنائیں لوگوں کو ماننے پر تیار کریں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ معاشرے کی جب اصلاح ہو جائے گی تو جو کچھ اوپر بند رہا وہ نیچے نافذ بھی ہو جائے گا اب پاور ہاؤس لا کے آگے وائرنگ کوئی نہیں آپ کا سمے تو پولیس رشوت لینا چھوڑ دے گی ان کے لیے بھی کچھ کرنی ہوگی سبھی ان کا بھی ایمان بنانا ہوگا کہ اللہ کے بندو چار دن کی ہے برداشت کر لو. اپنے وسائل کو تھوڑا سا اپنے وہ جو تمہاری ضروریات تم ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو لیکن یہ جب تک ایمان اندر نہیں ہوگا وہ جو قبر میں گزرنا ہے اس پر ایمان نہیں ہوگا جو حشر میں گزرنا ہے اس پر ایمان نہیں ہوگا تو بندہ کیوں قربانی دے گا اس کے لیے قرآن حکیم جب منظر کشی کرتا ہے جب پڑا جا رہا ہوتا ہے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ منظر ٹھک ٹھک کر کے تصویریں لگتی چلی جاتی ہیں آخرت کی آنظور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قیامت کو اپنی نگاہوں کے سامنے بپا ہونا دیکھنا چاہتا ہے لوگ جلہ نہ کریں گے جی یہ پہلے اگر برپا ہو جاتی قیامت سامنے آ جاتی تو ہم یہ کچھ نہ کرتے حضور نے فرمایا جس آدمی کی یہ خواہش ہے کہ قیامت اس کی آنکھوں کے سامنے بپا ہو وہ سورہ التکویر سورہ الانفطار اور سورہ النفکاک تین سورتیں پڑھ لے یوں سمجھے قیامت اس کے سامنے آ گئی جو کچھ ہونا ہے اس کی نانکومنٹری ہے ان کے اندر دورے کے ساتھ کیا گزرے گا پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ سور یہ سمندر کا کیا حال ہوگا یہ زمین کا کیا حال ہو جائے گا جانوروں کا کیا ہوگا حاملہ عورتوں کا کیا ہوگا وہ جو یو متا مرد آتین کلو مرد آتین اما عورت جس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے آپ کے جب دودھ عورت پلا رہی ہوتی ہے بچے کو تو آپ کہیں روٹی دو کہتی صبر کرو دودھ پلا کے دوں اور میں نے جانا ہے کپڑے دو کہتے ہیں صبر کرو دودھ پلا کے دوں گی وہ کیا جس میں عورت صرف بچے کے ساتھ مشغول ہوتی ہے فرمایا وہ بچے کو بھول جائے تو وہ کیفیت قرآن کے کی اندر وہ ہے کہ وہ ڈرل کر کے اندر جاتا ہے اندر جا کے جہاں آدمی کے وہ سینسر اس کے اندر وہ ہیں لگے ہوئے وہاں جا کے ہٹ کرتا ہے اور پھر وہ چشمہ آنکھوں سے ابلتا ہے وہ آنسو کا اور سما تلین اور جلو دو ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں تکش ہے ہو ربا ہوں ان کی کانپ جاتی ہے ان کی جلدیں سمتوں کو جلو دوم سمت لینو کو کے جو ہے وہ دل نام پڑ جاتے ہیں جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اپنے رب کے ذکر کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں اس کے اندر پرانے حکیم کو اس کو عام کریں اس کے دروس کو عام کریں اس کے حلقات بنائیں یہ ہے وہ اعلی انقلاب جس نے کردار بدل دیا تھا اس معاشرے کا جس کو آپ کہتے ہیں جی زمانہ جہلیت میں وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے۔ لیکن یہ کہ وہ کیا بن گئے وہ مردہ تھے لیکن مسیحا بن گئے ٹھیک ہے نا جی تو قرآن حکیم جسے جب اسیر مالٹا تشریف لائے واپس تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے قید کی تنہائیوں میں جتنا غور کیا اس بات پر شیخ الہ جتنا غور کیا کہ مسلمانوں کے اس تنزل کا سبب کیا ہے ہم کیوں ذلیل ہو گئے ہماری اتنی عزت تھی تین بر پر ہم حکومت کرتے تھے اسپین پہ ہم نے کوئی آٹھ سو سال حکومت کی. ہندوستان پہ ہم نے چھ سو سال سات سو سال حکومت کر لی باقی دنیا کو ہم ڈومینیٹ کرتے تھے رشیا والے ہم کو خراج دیا کرتے تھے ان کے آج بھی وہ خراب وہ جو جس طرح ہمارے لکھتے ہیں نا یور سویڈینٹلی کر کے لکھتے ہیں آج کل سپر پاور کے سدور کو خط اس قسم کے مس کا قسم کے وہ خطوط رشیا کے آج بھی تو کافی میوزیم میں آپ چلے جائیں ٹرکی کے اندر آپ کو آج بھی ملیں گے جس میں انہوں نے کہا کہ سرکار یہ اتنا لے لیں تھوڑا سا رہ گیا ہمیں مولت دے ہم چند مہینوں میں وہ باقی بھی آ کے آپ کو خراج دے رہے ہیں ہمارے یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں یہاں قید سالی ہو گئی ہے آپ ہماری بات پر یقین کریں ہم آپ ہم مور لگی ہوئی ہے کسی زمانے میں یہ صورتحال تھی تو فرمایا کہ میں نے جتنا غور کیا اس میں دو چیزیں مجھے سبق سبق پتہ چلی میری زندگی کا نچوڑیے تو سارے جو علماء تھے وہ وحدت امت کتاب مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے اس میں وہ پورا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا تو سارے علماء متوجہ ہو گئے کہ بھئی کیا ہے وہ سبر ہے جو ڈائگنوز کیے اتنے بڑے عالم نے بلکہ استاد اللہ ماں تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک ہمارا قرآن سے دوری اور دوسری ہمارا فرقہ بندی دو سبب جسے اقبال نے کہا ہے کہ خوار از مہجوری قرآن شدی تیرا بیڑا تو قرآن کو چھوڑ کے غرق ہوا ہے اور تو گلے شکوے آسمان والے سے کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے دوری اور فرقہ بندی اور میں یہ ایڈ کر کے آیا ہوں کہ ان دو چیزوں کی کمی پوری کرنی ہے ایک یہ کہ فرقہ بندی کو ہم نے نست و نابود کرنا ہے وحدت امت کی کوشش کرنی ہے جس طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت چھوڑ کر گئے تھے اس امت کو ایک بنانا ہے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو لے کر جو راجے اور مرجوح کے اختلافات ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا دوسرے کہتے ہیں جی بالکل حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے ایسے کیا ہے لیکن حضور کا معمول اس طرح کرنے کا نہیں تھا کبھی کبھار حضور نے ایسے بھی کیا ہے حضور کا معمول ویسے تھا جیسے ہم کرتے بس ٹھیک ہے لیکن حضور نے کیا تو ہے نا حضور نے کر کے جواز تو بدلا دیا نا کہ کبھی ایسا بھی کر سکتے ہو تو اس میں امت کو توڑنے کی کیا بات ہے اس پہ مسجدیں الگ کرنے کی کیا بات ہے تو ایک تو اس فرقہ بندی کا کوئی علاج کریں آپ ہر امت کا زوال اس میں ہے مختلا ممباد علم آج جو مولوی بن کے آتا ہے سب سے پہلے اپنے با پر فتوا لگاتا ہے کہ تم کافر ہوئے ہو گئے پہلا فتوا گھر میں ہی چلتا ہے تو ساری امتیں آپ دیکھیں جب اسپین کا محاصرہ کیا مسلمانوں نے ان کی پارلیمنٹ میں اختلافی مسائل پہ بحث ہو رہی تھی کن مسائل پہ کہ سوئی کے ناکے پر کتنے فرشتے آتے اس پہ بحث اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی مریم کو کماری کہا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ بحث جب ہلاکو نے آ کے ڈیرا ڈالا بغداد کو کام آترا کیا تو اندر یہی بحث چل رہی تھی کہ فلاں چیز کس سن میں حلال ہوئی اور کس سن میں حرام ہوئی وہاں بھی یہ اختلافات کی بحث ہو رہی باہر دشمن نے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ اپنے اختلافات کو لے کر چھوٹے چھوٹے اختلافات کو جو صحابہ کے اندر بھی موجود رہے اور آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے کوئی مولوی نہیں مولوی کا ابا جان بھی ان کو ختم نہیں کر سکتے جو اختلاف عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور دونوں حضور کے عمل کو کوٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور کا عمل مختلف رہا ہے حضور نے کبھی, ایسے کیا, کبھی ایسے کیا کبھی حضور نے ناپ پہ ہاتھ باندھے جس طرح حضرت علی باندھا کرتے تھے اور کبھی حضور نے چھاتی پہ باندھے جس طرح عبداللہ اللہ عمر باندھا کرتے تھے تمہیں تکلیف کیا ہے دونوں نبی کی سنتے ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہے وہ کر لو تم اس اختلاف کو کبھی بھی دور نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کے لیے تمہیں پہلے حضور کو پابند کرنا ہوگا کہ آپ ایک جگہ ہاتھ باندھے کبھی آپ ناپ پہ باندھ لیتے کبھی آپ سینے پہ باندھ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم حضور کو سجیسٹ کر رہے ہو حضور کو پتوا لگا رہے ہو حضور کو کاؤنٹ کر رہے ہو حضور نے ایک چیز کو کھلا چھوڑا ہے کبھی ایسا بھی کر لو کبھی ایسا بھی کر لو جیسے نماز کا وقت ہے جوڑ وقت سے لے کر وقت تک شروع ہوتی ہے ایسے ہاتھ باندھنے کی جگہ یہاں سے لے کر ناف تک تمہارا ایریا کہیں بھی باندھ لو اور بعد دفعہ آدمی کو مجبورن بھی باندھنے پڑتے ہیں کہیں کسی بیماری کی وجہ سے اور اس حالت میں بھی حضور کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے تو ارد کرنے کا مقصد ہے کہ یہ کہ اختلافات اگر تم انہیں ختم کرنا چاہتے ہو تو تم ختم نہیں کر سکتے تو پھر ڈسکس کیوں کرتے ہو ان کی بنیاد پر مسجد رجسٹرڈ کیوں کرواتے ہو اب علماء کے کرنے کا کام ہے اگر علماء نہیں کرتے تو آپ کی جان نہیں چھوٹتی جب ڈرائیور زیادہ اوور اسپیڈ جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہو تو آپ کی جان خطرے میں ہو تو وہ کے جاتے ہیں ڈرائیور کے پاس ہوائی صاحب آستا چلا مارنے لگا تم میرے چھوٹے بچے اور ابھی میری مرنے کی عمر نہیں ہے آپ کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو ڈرائیور کو پکڑ کے آپ مجبور کرتے کہ سپیڈ کم کرو مولوی کو پکڑ کے سپیڈ کم نہیں کروا سکتے آپ آپ کا ایمان خطرے میں ہے مولوی صاحب اگر قرآن عزیز کی بات نہیں کرتے تو مولوی صاحب کو کس نے پکڑنا ہے آپ نے اس کا محسبہ کرنا پارلیمنٹ نہیں کرے گی اس کا کہ جی پندر میری ماتا ہے کہ مولوی کا محاذہ جو ہے وہ محاذہ پارلیمنٹ کرے گی محلے والوں نے کرنا ہے مولوی صاحب اللہ رسول کی بات کرو یہ فرقہ بندی چھوڑو مولوی کو آپ نے درست کرنا ہے مولوی نے آپ کو درست کرنا ہے جب آپ مولوی کی طرف کھینچیں گے تو مولوی بھی پھر آپ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پالش کرے گا تو مولوی کو آپ نے روکنا ہے اور آپ تب روک سکیں گے جب آپ کے پلے بھی کچھ ہوگا نا آپ ہی تو نالج ہالج حاصل کریں دس روپئے کی کتاب ملتی ہے ایک عالم کی ساری زندگی کا نچوڑ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے آپ بھی تھوڑا سا علم حاصل کریں تربیت گاؤں میں آئیں قرآن کی آیات جو ہے وہ یاد کریں حادیث یاد کریں متعلقہ موضوعات سے اور جب آپ مولوی پہ ہاتھ ڈالیں گے تو مولوی کو بھی پتا ہوگا آپ کے حوالہ دینے سے مولوی سمجھ جائے گا کہ کہاں سے بول رہا ہے ورنہ مولوی اچھے ہاتھ نہیں رکھنے دیتا پٹھے پہ جب آپ دو چار حدیثیں کوٹ کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس کے پاس بھی بڑا جن نہ سیکھیں چھوٹا جن کے پاس بھی ہے. راجا وہ آپ کی بات غور سے سنے گا تو بالکل آپ نہ لے رہے کہ مولوی آپ سا یہ سب کچھ کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا آپ کے پاس بھی نالج ہونا چاہیے جب ماننا فرض کیا گیا اتاش فرض کی گئی نا حضور کی تو حضور کی باتیں جاننا بھی فرض ہے آپ جانیں گے تو مانیں گے نا راجا حکم دیا جی فسما ہوں واقعی ہوں سنو اور اتاش کرو تو حضور کی باتیں سننا اب چونکہ ہم سن نہیں سکتے حضور سے بہت دور ہے راجا آپ پڑھو جو پڑھنا نہیں جانتا وہ دوسروں سے سنو اور ان باتوں کو یاد کرو کہ زندگی کے فلا جو افیل ہے جو فیلڈ ہے اس سے متعلق مطلب حضور نے کیا حکم دیا کیا حدیث ہے کھانا کس طرح کھانا ہے باہر کس طرح جانا ہے گاڑی میں کس طرح بیٹھنا اترنا کس طرح ہے, یہ ساری چیزیں یاد کر کے تو اللہ کا نام لے کر آپ مولوی پہ کام کریں مولوی آپ پہ کام کریں یہ کرنے کا کام ہے معاشرے پہ کام کریں ان کے کردار پہ کام کریں اور انہیں اللہ اور رسول کی باتیں ماننے پر تیار کریں اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی واخا وحمد الحمدللہ رب اللہ